أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاةهم خاشعون والذين هم عن اللغو مغرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاحِدُهُمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ہم اللہ کے نام سے سورہ مومنون کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں اور یہیں سے اٹھارہواں پارا بھی شروع ہو رہا ہے اور یہ سورہ مومنون ان چودہ صورتوں میں اب آخری صورت ہے کہ جو, جو قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے مکی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے ابھی جو گیارہ آیات میں نے اس کی تلاوت کی ہیں ان پر ہمارا اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے سورہ حج کا جو آخری رکوع تھا اس پر چوتھے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے اس کے نکات پھر ذہن میں تعداد کر لیجئے سب سے پہلی بات توحید کا خلاصہ اور رب لباب یہ کہ اللہ ہی مقصود حقیقی مطلوب اصلی محبوب حقیقی بن جائے پھر رسالت کہ بہدور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دو لنکس پر مشتمل رہی ہے ایک رسول ملک ایک رسول بشر لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں سنہری زنجیر میں سلسلۃ الضہب میں اس کو ٹانک لیا گیا ہے اس کو شامل کر لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھئے لفظ آیا تھا ام اللہ یستفی اللہ یستفی بن الملا بن انداس اور امت کے لیے آیا ہو وج تبا کم اور اجتباء یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبا تو یہ اجتبا کا لفظ آیا ہے امت کے لیے ہو وج تبا تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے سب نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت جس پر کہ یہاں پر جو شہادت والی آیت آئی ہے صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے بالکل یہی نسبت سورہ نصاب سورہ معاہدہ کی ان دو آیتوں میں تھی یا یادین آمن کلو قوامین بل قسط شہدا یہ سورہ میں یا ہے یادین آمن کلو قوامین شہدا بال قسط یہ سورہ میں صبح بکرہ میں ہم نے پڑھا لے تقون و الناس و یقون رسول و علیہ شہیدہ یہاں ہم نے پڑھا لے یقون الرسول و شہید الم تکون شہدا علداس یہ شہادت الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلما کی کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچا اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاشت انسانوں تک پہنچا دے نہیں پہنچاتے خدا نہ خاص طور فرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے فلانس علنظین ولانسمرسلیم یہ سورہ آراف کی آج نمبر چھ ہم پڑھ چکے ہیں اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمات کو بحثیت مجموعی حاصل ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے یہ جواب دے ہے اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نو انسانی کو پہنچا دیا تھا اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دلیل و خوار ہے ذر مطالعہ ہی مزلت و المس کا باغ اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت میں انڈیویجول ہوگا تم نے کیا کیا میں اگر یہ کہہ سکوں اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی میرے پاس جو بھی پورے توانائی دی تھی جو صلاحیت دی تھی میں نے اسی کام میں لگائی ہے میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے وہاں محاسبہ انڈیویجل ہوگا تم نے کیا کیا یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی امت بحیثیت مجموعی کیونکہ مجرم ہے لہذا زلیل ہے خار ہے ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں کوئی عزت نہیں کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے یہ اس کا سبب ہے اب آگے چلیے یہ جو گیارہ آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس منتخب نصاب کا وہ ہے اعمال صالحہ کی تفصیل اور اعمال صالح کی تفصیل میں ظاہر باتیں کہ ایک تدریج ہے سب سے پہلے فرد اچھے ہوں افراد کی سیرت صحیح ہو کردار صحیح ہو تعمیر سیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلو زندگی وجود میں آئے گی وہ کیسی ہو آئلی زندگی کیسی ہو پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا اس معاشرے کے کیا خد خال ہونے چاہیے سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے سوشل ایولز کا کیا تصور ہے پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی تو تدریجاً بہت سے مقامات جو ہیں پرانے مجید کے مجھ تیسرے حصے میں منتخب نصاب کے شامل ہیں لیکن پہلا درس یہ ہے اس لیے کہ تعمیر سیرت کی جو بنیادیں ہیں اساسات ہیں جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے پہلے آپ اس کے فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری ایک تعبیر کرنی ہے اس کا جو پورا حیولہ وجود میں آئے گا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں کن احساسات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی سیرت کی تعمیر ہوگی اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلاح کے لفظ کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا دیکھیں فلاح کے اصل معنی ہے پھاڑنا فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کی دھرتی دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے عربی کی کہاوت ہے ان لوہا لوہے کو کاٹتا ہے فلاح کے معنی جیسے فلق ہے فالق الاسماح اللہ تعالی صبح کو فلک فالق ہے اللہ پھاڑتا ہے رات کی تاریخی کا پردہ صبح کو نبودار کرتا ہے اسی طریقے سے فالق الحب ونواح گٹھلیوں کو بیجوں کو پھاڑتا ہے اس کے اندر سے پھر وہ دو پتریاں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہیں تو فلاح کے معنی بھی ہے پھاڑنا پھاڑنے سے برا کیا ہے انسانی شخصیت کی جو اصل ہے جو اصل انسانی شخصیت ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے وہ ہماری روح ہے وہ ہماری انا ہے وہ ہماری خودی ہے یہی در حقیقت اقبال کا فلسفہ خودی ہے اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش جو میں لفظ استعمال کیا سورہ حج کے ضمن میں والمطلوب تو آئیڈیلز آئی کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مکفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے آئیڈیولوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت العرا کتاب ہے میری زبان میں تو افلاح المومنون گویا کہ میرا جو وجود ہے یہ گوشت ہے یہ کوشت ہے ہڈیاں ہے یہ ہے وہ ہے تن و تنوتوش ہے لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے میری ایک شخصیت ہے انا یہ انا کیا ہے میں کہتا ہوں میرا ہاتھ وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے میرا ہاتھ میرا پاؤں میری آنکھ میرے کان میرا سر میرا یہ میرا وہ میرا جسم بھئی وہ میں کون ہے وہ کرتا ہے اس کو وہ میں وہ انا وہ ایک مخفی حقیقت ہے اور اصل میں وہ روح رمبانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے وہ ہے میری اصل حقیقت لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے غلاف مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برامد کرنا جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو دو پتے نکلتے ہیں تو آم کا درخت شروع ہوتا ہے ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت اپنی اصل انا کو برامد کر کے تقویت دینا یہ ہے فلاح قد افلاح بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے کیونکہ یہ جو ترجمہ میرے سامنے ہے اس وقت یہ ہے حضرت شیخ الہد رحمۃ اللہ علیہ کا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ محمود الرسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موز القرآن میں جو ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی وہ اختیار کیا ہے کام نکال لے گئے اہل ایمان قد افلاح المومن کام نکال لے گئے اہل ایمان جیسے کوئی خزانہ ہو خزانہ کھودیں گے تو نکالیں گے نا تمہارے اندر خزانہ ہے دم چیز پے آمیش دی نہ چنی دی در خا کے تو یک جلو آمیخ نہ دیدی دی دن دگر آمیش چنی دن دگر آمیش تمہارے اندر نور بھی ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا تو تجرا صاحب ادراک نہیں ہے تم حیوان ہی حیوان نہیں ہو اس میں روح ملکوتی بھی ہے لیکن تمہاری ساری توجہ اسی حیوانی وجود پر ہے وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے تم چلتا پھرتا مقبرہ بن چکے ہو تم زندہ نہیں ہو برتا ہو اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے پھر اس کو زندگی ملتی ہے یہ ابو جہل برتا تھا یہ زندہ نہیں تھا یہ اندھا تھا دیکھ نہیں رہا تھا یہ پہرا تھا سنتا نہیں تھا یہ جو حقائق ہے سمجھ لیجئے اپنے وجود اپنی اصل شخصیت اپنی انا اپنی خودی اپنے سلف اس کی ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ آف دی سلف ڈیولپمنٹ آف دی کریکٹر انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلاحہ خود نکالنا خزانہ خود نکالنا ایک ہندی کا دوہا ہے بڑا پیارا بھیکا بھوکا کوئی نہیں بھیک تو وہ خود شاہر ہے بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گٹڑی لال ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ایک لال بندھا ہوا ہے وہ گٹڑی جو ہے اس کے اندر ہے بھوکا کوئی نہیں ہے مال تو ہے اس کے پاس گرا کھول جانے نہیں اس مد کا گال اس گٹھڑی کی گرہ نہیں کھول نہیں آتی ستمس کشت کے بے سیر سر مند درا تجے ہنچ کم نہ دمی ڈائی درے دل کشا م چمندرا تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے وہ فی الف سے تو اس سے غافل رہتے ہو مین ان ریگولرس آئیڈینٹیفائز وتھ دی میٹیرئل شیٹس وچ انکم پاس از انسان اپنی جہالت میں اپنے مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مادی غلاف کی کو کوئی حیثیت نہیں ہے تم کچھ اور ہو جو اس کے اندر ہو لیکن بشرتے کہ تم اپنے آپ کو پہچان من عرف نفسا فقد عرف ارافا ربا و کل لذین نس اللہ پانسا ہوں ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کر دیا یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت اپنی شخصیتوں کے اندر سے اپنے اس وجود میں سے اس تنوتیش میں سے اپنی اصل مانوی شخصیت کو نکالو اور ڈیولپ کرو قد افلاحوں نے اور یہ کام کر گئے کون اہل ایمان کون سے اہل ایمان اللہدین سی صلاحتِم خواش احوس جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرنے والے صرف گنتی کر کے رکعتیں پوری نہیں کرتے بلکہ ان کی نماز جو ہے وہ خوشی اور خزو کا ہی ہے و اللہدین علی لغ محرد جو لغ باتوں سے اعراض کرتے ہیں ان کو معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا میں یہ وقت دائر نہیں کر سکتا بیکار کے کاموں میں لنگ کام ہوں لنگ کام معاشیت کو لنگ نہیں کہتے لنگ وہ ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں تاش کھیل رہے بیٹھے ہیں پیسٹائن پہ کائے کے لیے کیا فائدہ ہوا ہے اس کا تمہارے لیے یہ وقت جو ہے یہ نائبلٹی بن گیا یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی آکمن کو بھی وزین ہوں لگ بزین ہوں بھی زکات جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں زکوۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں یہاں زکوات سے مراد وہ زکات نہیں ہے جو ہماری اصطلاحی زکات ہے اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے ابھی زکوات کا کوئی تصور نہیں تھا زکوات ملوی معنی میں اپنے تزکیے کی طرف ہم تن متمجہ رہتے ہیں انہیں اپنے دامن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں ان کو دھونے کی ہر مت کوشش کرتے ہیں بلدین احمد فروج اہم جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ آج سوائے اپنی بیویوں کے یا او مامام اللہ کا یا ان کی لوڑیاں ہوں فَإنَّهُم غیر تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی وہ ان سے اپنی جو بھی جنسی تقاضا ہے پورا کر سکتے ہیں یہ کوئی فی نف ہی جو ہے سیکس جو ہے فی نف ہی ایون نہیں ہے ایون اس کا غلط استعمال ہے فمنور آزادے کا تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا تو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر پلا تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں هم اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں هم على یہ نقطۂ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے نماز سے شروع کیا تھا نماز پر ختم کیا ہے شروع کیا تھا صلاحم خواش اون نماز کی جو باسمی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں اور نماز کا نظام و نظیر ہم علا صلاوات جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں مدامت کرتے ہیں ڈنڈے دار نماز نہیں پڑھتے مستقل پڑھتے ہیں اس کے تمام جو بھی آداب ہیں اس کے قوانین ہیں ان کے تمام ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے النظیر الفردوس جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے جنت کے ہم فی خالدون دور اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہم مرم جالنا بن ہوم اللہ مرم الجالا بن ہوم اللہ مرم ہوں اب یہ آ گئی ہے یہاں پر جو میں نے کہا تھا کہ سورہ حج کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھ لیجئے پہلے رقو میں وہ مضمون جو آیا تھا یہاں یہ زیادہ نکھر کر اور زیادہ ایک یو سمجھیے کہ جامعت کے ساتھ آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا ند مِنْ اب ان سولادی منترین ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے سولالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لینا جو اس کا جو اصل جوہر ہو سلہ کسی نے اگر نکالی اپنی تلوار جو ہے میان میں سے گزی لی اسے سلا کہتے ہیں تو تلوار مسلول وہ ہے کہ جو تلوار ننگی ہے جو اپنے نیام سے باہر آ گئی تو یہ سولالہ زمین کی مٹی سے کشید کی ہوئی چیز یہ جوہر جو ہے مٹی کا انسان کی تخلیق کا آغاز اس سے ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ نطفہ جو بنتا ہے باپ کے جسم میں کہاں سے بنتا ہے یہی غذا ہے مٹی سے آ رہی ہے چاہے اناج ہے چاہے گوشت ہے پروٹین ہے کچھ ہے یہی سے زمین ہے تو اسی سے تو نطفہ بنا ہے نا جس سے کہ جا کر پھر وہ رہ مادر کے اندر جا کر وہ بیج کی طریقے پر ایک جگہ دفن ہو جائے گا تو وہ کہاں سے آیا من من منسولہ یا تو یوں کہیے کہ آدم کی تخلیق سے تذکرہ ہو رہا ہے لیکن میرے نزدیک جو تعبیر میں کر رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ ہر انسان کی تخلیق کا بھی آغاز جو ہو رہا ہے اس نطفے کا بھی کہ جو اس کا نقطہ آغاز ہے وہ بھی کہاں سے ہے سلالتم بنتین زمین اور گارے ہی اور مٹی ہی کہ یہ جوہر ہیں جو کشید کر کے جسم میں گئے ہیں اور اس سے باپ کے جسم میں وہ نطفہ جو ہے بنا ہے سم مجالنا ہو لطف تنفی قرار پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ٹپکایا ایک ایسی جگہ پر جو بڑی مضبوط ہے بڑی جمے ہوئے ٹھکانے میں یوٹرس جو ہے رحم جو ہے یہ بہت مضبوط ایک آرگن ہے اس کی دیوار جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اس کے اندر جا کر وہ بیج کی طرح پر دفن ہوتا ہے فرٹیلائز اوون جو ہے وہ سب سے پہلے جا کر اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے اس کی دیوار کے اندر ایمبیل جیسے کہ بین زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے سما خلط میں نطفتہ میں نے ارض کیا تھا کہ علاقہ کا ترجمہ یہ بالکل غلط ہے جو ہوتا آیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری جو بھی معلومات تھیں وہ ظاہر باتیں مشاہدے کے بنا پر ہی تھیں ابھی نہ تو کوئی ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی ابھی مائکروسکوپ تھی کہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا تو چونکہ جب بھی کبھی کوئی فرق کیجیے کسی کا کوئی حمل ہے ابتدائی وہ گر گیا ہے تو نکلتا کیا تھا وہاں سے جمے ہوئے خون کے نوتنے نکلتے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے انسان کی جو وجود ہوتی ہے وہ رحم کے اندر یوٹرس میں وہ جمع ہوا خون کا لوتڑا تو ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا آلہ کا کہ جمے ہوئے خون کی پھٹک سے اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے حالانکہ لام کاف کا کیا تعلق خون کے ساتھ ہے اس سے لفظ معلق بنا ہے متعلق بنا ہے تعلق بنا ہے علاقہ بنا ہے یہ تو لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے تو اب معلوم ہوا ہے ہمیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ جب پہلے تو وہ امب ہو جاتا ہے وہ جو لطفہ ہے ماں کے رحم کی دیوار میں پھر وہ اس سے نکل کر لٹکنے لگتا ہے اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ جیسے جوگ جو ہے کسی کے ساتھ چمٹ جائے اور پھر وہ لٹکی ہوئی ہو تو جوگ کے طریقے سے وہ پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا وق ہے اب یہ علاقہ ہے پھر اس علاقہ سے پخلک میں علاقا تھا اس علاقہ کو ہم ایک لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں یہ وہ جو میں نے تھل مور سے حوالہ دیا تھا میں نے ابتدائی اپنے خطاب میں تو اس نے کہا ہے واقعی گوشت کا ایک لوٹڑا لے کر اپنے منہ میں رکھا تھوڑا سا کچا سا گوشت اور اسے تھوڑا سا چبایا دانت سے اور پھر نکال کے دکھایا کہ جو شکل میرے دانتوں کی جو شکل بن گئی ہے اس پر بین ہی یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر ابتدائی بڑیوں کی اسی طرح کے پڑے بڑے ہو تو گویا کہ یہ غذغا جو ہے وہ وہی ہے گوشت کا لوٹڑا کچھ نیم چبایا ہوا تھا فقلقن ایگامن <عِذَامًا> پھر ہم انہیں اسی مدرے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں فقصول ایگزام الرحمہ اور پھر ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں تم مانشا ناو خلق <خلقناخر> پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے ہی اٹھان پر یہ ہے اصل میں قیامت کا حصہ جو ہے صورت عیسائت کا جس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے باقی یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے جب تک یہ چیزیں ابھی واضح نہیں لوگ گزر جاتے تھے اور یہ کہ آم آدمی اب بھی گزر جائے گا لیکن یہ کہ جو بات واضح ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ قیامت دسمن ہے امام راضی جو ہے رک گئے ہیں سورہ حدیت کی اس آئٹ پر آ کر ہواض المقام اور اس دور کے کئی مفسرین سے قرآن کو میں نے دیکھا وہ وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ صرف دیکھنے والی آنکھ سے متعلق ہے اب یہاں غور کیجئے یہاں فا اور سما کا فرق دیکھیے لقت خلقنا انسان اب انسلا کے بعد آیا سما سما سے جو وقفے آ رہے ہیں وہ پورے پورے دور کے ہیں اب وہ مٹی کا سلالہ جو ہے اس سے لطفہ بننا ایک مکمل دور ہے سما ڈالنا ہو فی وطن فی پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مکان کے اندر ایک بیج کی شکل کے اندر دفن کیا یہ دوسرا دور ہے سما خلقنا لیکن اس سما کے بعد کتنے فا آ ہیں فخلقام چار فا گئے پھر آیا انشاناه آخر ایک بالکل نیا مرحلہ ہے یہ اور اس کی تشریح جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ چالیس 40 دن چالیس دن لطفا چالیس دن چالیس دن جب ایک دن ہو جاتے ہیں مہینہ اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ کول اسٹوریج جہاں اس کی روح تھی ابھی وہاں سے اس روح کو لاتا ہے اور اس میں شامل کر دیتا اب یہ کچھ اور شے بن گئی اب تک یہ صرف ایک حیوان تھا انسان نہیں تھا اب وہ حیوان انسان کے ساتھ وہ روحانی وجود انسان جو ہے جب جا شامل کر دیا گیا سمجن سم فخ روح لیکن اس حدیث کو بھی لوگوں نے سمجھا روح سے مراد جان ہے حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو چار مہینے ہیں تو کیا بے جان تھا وہ محاص اللہ وہ تو جو مرد کا اسپرمیٹ آن ہے وہ بھی زندہ ہے لونگ ہے ماں کا جو اوونت ہے وہ بھی زندہ ہے زائی گوٹ ہے وہ بھی زندہ ہے مردے کو مردے کا تو سوال ہی نہیں تو در حقیقت کی زندہ تو یہ سب ہے لیکن اس کے بعد اس میں جو روح پھونکی گئی پہلے وہ صرف حیوان تھا اب وہ انسان بنا یہ ہے سمان مان نہ ہو خلقن آخر پھر ہم نے اٹھایا اسے ایک اور ہی تخلیق پر فتبارت اللہ وسن الخالقین بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا